و رحمن وحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ البرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامعین برآن گرمی برادران سب کو شمحسن اقبال سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دِہ خطہ دعوت شریف میں ہاتھ درج نمبر پانچ سو تریسٹھ پبلک دو سو پانچ ہے تو دو سو پانچ پانچ سو تریسٹھ جو ہے دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کی درست تعداد کی ہے دو سو پانچ جو ہے اوراد فتح کا اور دیوادِ فتح میں ہم لوگ اس بات جو ہے اسماع حسنہ میں اسم میں مبارک رسمِ اعظم الرحمن الرحیم کے جو ہے لغوی تحقیق اور توجہات میں ہیں اور عرفانی توجیحات میں اس وقت کل آپ کو شارخان راز لا جی کی توجہات آپ کو پہنچا دیا اور آج جو ہے اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہے مفسر قرآن بھی ہے فیلسوف بھی ہے اور ساتھ ہی جو ہے علم کلام میں فلسفے میں حکمت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے صدر المطعین کے نام سے آپ فرماتے ہیں رحمان و رحیم کے بارے میں حکیم صدر المطعین اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسی اس میں الرحمٰن رحیم کے ذہن میں الرحمٰن جو ہے فعالان کے وزن پر رحیم سے مثلِ غازبان غازبہ سے اس رحمان الرحمٰن سے مشتق ہے اور الرحیم و ان کے وزن پر اسی رحیمت سے ہے اسے مشتاق تو اس طرح راہ امیم جو ہے رحیمہ یہ فعل رحمان کا بھی مشتمل ہوئے رحیم کا بھی مشتمل ہوئے یہ دونوں اس اسم رحیمت سے بنایا گیا ہے وہ دونوں مبالغہ کے افزان ہیں اور رحیم کے بارے میں صبح مشبہ کا بھی احتمال ہے یہ دونوں اسم مبالغہ کے افزان میں سے ہیں ان ان کا قول یہ ہے اکثر نہیں یہ فلم مبالغہ کے میں سے اور فالانوں میں جو مبالغہ ہے وہ فائل میں نہیں ہے فرماتے ہیں فالان میں مبالغہ زیادہ ہے ہاں جی اور اس مطلب پر رحمان کی بناوٹ میں حروف کی زیادتی ہے یعنی فرماتے ہیں رحیم کے مقابلے میں رحمان میں حرف زیادہ ہیں تو لہذا فرماتے ہیں ایک حرف زیادہ ہے لہذا حرف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر بھی دلالت کرتی ہیں یہ عربی زبان کی خاص خوشیات ہے ہاں حروف اور معنیٰ میں بہت تناسب رکھتے ہیں مناسبہ رکھتے ہیں تو انہوں نے فرمائے میرے اس مدعا کے دلیل جو ہے رحمان میں رحیم کے مقابلے میں حروف کی جاتی ہے اور اس اللہ پر رحمان کی بناوٹ میں اس کے کلمے کو بنانے میں حروف کی جاتی ہے رحیم کے مقابلے میں یعنی اس میں دو حرف زائدہ ہے رحیم میں ایک حرف زائد ہے ہاں چنانچہ کی و کب میں سے کبار میں زیادہ ممالکہ ہے بار کے دونوں مبالغے کا اوزان ہے عالم بھی خوال عمل لیکن اس میں خروف زیادہ لہٰذ میں زیادہ مبالغہ ہے ان کا فول یہ ہے مثال بھی انہوں نے دے دی اس وجہ سے کبھی یا رحمان دنیا والاخرہ و رحیمت دنیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کبھی جو یا رحمان دنیا والر دنیا میں بھی رحمان آخرت میں بھی رحمان اور رحیمت دنیا بھی کہتے ہیں لیکن رحیم دنیا میں جو رحم یہ رحمت بھی مومنوں کے ساتھ ہی خاص ہے یہ بے حسب کیویت ہے اس کے لفظ کے لحاظ سے یعنی دونوں میں رحمت کا مفہوم پایا جاتا ہے رحمان میں بھی رحیم میں بھی دونوں میں رحمت کے جو ہے ایک مفہوم پائے جاتا ہے اور کبھی یا رحمان دنیا و رحیم الاخرہ کہا جاتا ہے رحیم دنیا کی طرح رحیم الآخرہ بھی رحمٰن دنیا رحیم الآخرہ یہ بے حسب کمیت ہے مقدار کے لحاظ سے کیونکہ رحمت و دنیا ہاں جی مومن و کافی دونوں کو شامل ہے یہاں لحاظ کہ کمیت ہے کیونکہ یہ مقدار کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہے یہ بھی کمیت ہے رحمت دنیا مومن کافی دونوں کو شامل ہے اور رحمت الآخر شرف مومن کے ساتھ خاص ہے تو یقینی بات ہے کافر کی تعداد زیادہ ہے کافر مومن دونوں ملیں گے تو تعداد اور زیادہ ہو جائے گا اور رحمت رحمی جو ہے صرف ممنوں کے ساتھ ساتھ ہی جو قیمت میں بھی دنیا میں بھی اور رحمان جو ہیں صفات غالبہ میں سے یعنی اللہ تعالی کے لئے زیادہ تر استعمال ہونے والے صفات میں سے یعنی رحمت کی صفات غالبہ میں سے اس کا ایک یہ بھی ہے ان کے نزدیک فرماتے ہیں رحمان صفات غالبہ میں سے یعنی رحمت کی انتہا اس کا معنی کیا ہیں صفات غالبہ میں سے یعنی رحمت کی انتہا اور سب سے زیادہ وہ بے حد رحمت کرنے والا رحمان کا معنی کیا ہے صفحات غالبہ سے معنیٰ یعنی رحمت کی انتہا سب سے زیادہ اور بے نہایت رحمت والا رحمان اللہ رحمان کے برحمن کے کہ پکاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت کی انتہا سب سے زیادہ اور بے نہات رحمت کرنے والا اس وجہ سے الرحمٰن اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے رحمت کی رحمت کے انتہا تو کوئی بھی نہیں ہے اور بے نہات رحمت اور اور بے نہات رحمت کرنے والا سب سے زیادہ رحمت کوئی بھی مخلو نہیں وہ سب سے زیادہ اور بے انتہا رحمت وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے اللہ کے غیر کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے طرح اس میں جلال اللہ آسمۂ غالبہ میں سے جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں غیر پر نہیں ہوتے اس میں اللہ بآسمۂ غالبہ میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہے اور الرحمان بھی اسماء غالبہ میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ کے غیر پر اللہ نہیں بولا جاتا اور الرحمان کا حقیقی معنیٰ ہاں صدر فرماتے الرحمٰن کے حقیقی معنیٰ البالغفر رحمتِ عائتہ البالغفر رحمتِ غائتہ یعنی رحمت کی انتہا جو پہنچتا ہے جوشاہ رحمت کی انتہا کو پہنچتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں رحمت کے انتہا کو جو پہنچتا ہے البال کو پہنچنے والا پھر رحمت میں غائب ہے رحمت کے انتہا کو یعنی جو رحمت کے انتہا کو رحمت کے انتہا جو پہنچتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں اور یہ معنی اللہ کے غیر پر ہرگز صادق نہیں آتے کیونکہ اللہ کا غیر اگر ہم اسے رحم فرش کر بھی لیں تو اس کے رحمت ہرگز رحمت کے انتہا کو نہیں پہنچ سکتے اگر کسی مخلوق اور رحیم فرض کر بھی لیں رحم کرنے والا تو وہ رحمت کے انتہا کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے اور یہ بات بالکل ظاہر و واضح ہے کیونکہ معاش و اللہ ناقص ہے ہاں جی وہ رحمت اللہ سے لیتے ہیں معاش والہ سب رحمت اللہ سے لیتے ہیں ہاں جی اور انتفاض الرحمت منو انتفاض الرحمت من سب نے رحمت اللہ ہی سے پھیر لیا ہے یعنی انسان کے اندر جتنی بھی شفقات تمام معلومات کے اندر جتنی بھی شوقات و رحمت ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے بس اگر وہ کسی کو بس اگر وہ کسی, کو رحمت اگر وہ کسی کو کوئی رحمت عطا کرے بس اگر وہ کسی کو کوئی رحم کوئی انسان کسی کو کوئی رحمت عطا کرتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں کوئی انسان تو وہ اسی اللہ کے عطا کردہ رحمت میں سے ہی کچھ دیتے ہیں خود مستقلََََََََََََََََََََََََََََََ کسی کا مالک جس چیز کا مالک نہیں کوئی انسان کوئی موجودات خود مستقلََََََََََََََََََََ کسی چیز کا مالی نہیں کسی خیر کا مالک نہیں ہاں کسی رحمت کا مالک نہیں حقیقت میں مالک اللہ ہے اور بندے اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں کوئی نیکی کرتے ہیں بلائی کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں ہاں جی تو وہ سب اللہ ہی کے عطا کردہ رحمت میں سے اللہ کے معلومات کے ساتھ کرتے ہیں بس ثابت شدہ حق بات یہ ہے کہ راہیم کا اضلاع غیر اللہ پر سرے سرے سے ہی پس راہیم کا الاق غیر اللہ پر سرے سے ہی مجادن استعمال ہوتا ہے نہ کہ حقیقت اور یہ کئی وجوہ کی بنا پر فرماتے ہیں رحیم کا اصطلاح جو ہے غیر اللہ پر سرے سے مجازن استعمال ہوتی ہیں حقیقتاً استعمال نہیں ہوتے حقیقت صرف اللہ پر استعمال ہوتی ہیں اور یہ بات ہم نے کہا راہیم غیر اللّہ پر سرے سے ہی مجازن استعمال ہوتے ہیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ کئی کی دلائل یہ پہلا دلیل ہمارا یہ ہے اللہ الجودا ہاں جی ہیں جوت کے کی معنی الجود افادتوں ثاوتجود افادت ماجم بگی کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا جو اس کی ضرورت ہے جو اس کو چاہیے لیکن لال عواجن بدن کسی عوض کے بتوں نے کسی بھی قسم کے عوض سے کسی کو کچھ دینا یہ حقیقت میں جھوت ہے ثقافت لیکن وکول الحدین غیر اللّہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں لا یوتی شیئن کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا اللہ لیا خدا عوض ہے مگر اسے جس کو بھی کوئی چیز دیتے مگر سے کوئی نہ کوئی عوض لینا ہوتا البتہ عوض میں فرق ہے لہن اللہ وال اغراز ہے کیونکہ عوض اور مقاصد انسان کے اغراز کسی کوئی چیز دینے کا بعض وہاں جسمانی عوض میں سے جسمانی ہے مادی ہے بعض حصہ بعض حصے ہے, ہے حوض کے طرح سے اس نے کو درج کر دی ہے بعض خیالیا بعض صرف خیالی ہیں حقیقت نہیں رہتے خیالی ہیں بعض وہاں عقلیہ بعض عقلی ہیں ہاں جی تو اغراض اور عوض جو ہے وہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ جسمانی ہیں یعنی مادی ہیں کچھ حصی ہیں ہوا سے درا کرتے ہیں کچھ خیالی اور کچھ عغلی فرمانے کیوں کہ کی جوت یعنی ثقافت کسی کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کرنا ثقافت کا معنیٰ ہے یہ فرماتے ہیں کسی کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کرنا بغیر کسی قسم کے عوض کے لیکن اللہ کے سوا جو بھی ہے کوئی چیز جب کسی کو دیتے ہیں تو ضرور کسی عوض کے بدلے دیتے ہیں کیونکہ عوض وغیرہ کوئی چیز دینے کا مختلف ہوتے ہیں ان میں سے بعض عوض وغیرہ جسمانی یعنی مادی بعض حصے بعض خیالی اور بعض اخلی ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلا جو عوض جو ہے پلافل اول یعنی عوض وغیرہ جسمانی جس کی یعنی مادی اس, مادی اس کی مثال کیا ہے کمن آتا دینار جیسے آپ نے کسی کو ایک دینار دے دیا ایک روپیہ دے دیا ریال دے دیا درہم دیا کس لیا کوئی مادی عوض لینے کے لیے لیا خدا صوباً کہ اسے کوئی کپڑا عوض میں لے لے تو آپ نے پیسہ دے دے اسے لے لے تو پیسہ دے دیا کس غرض سے ہاں جی تاکہ اسے کوئی کپڑا لے لے تو یہاں عوض کیا ہوگیا مادی ہوگی کپڑا لے لے جیسے کسی کو ایک دینار دے دیا تاکہ اس کے عوض کوئی کپڑا لے لے تو یہ مادی عوض ہوگی دوسرا ثانی عوض وغیرہ سے حصی جیسے کہ یو تل جیسے کسی کو کوئی مال دے دے لطلب الخدمت علخمت والی عانتیں یعنی جیسے یہ محسوس جو ہے عوض ہے جیسے کسی سے خدمت لینے کے لیے اور مدد لینے کے لیے جیسے کسی کو مال دیتے ہیں تاکہ اس کے عوض خدمت اور مدد طلب کرے کہ وہ میری کچھ دن کچھ نہ خدا خدمت کرے یا میری مدد کرے تو یہ کیا ہے یہ جو ہے مدد حصی ہے یہ عوض حصی ہے ہاں جی جو انسان درخت کرتے ہیں حواز کے ذرائع سے معدینی حصہ ہے کیونکہ خدمت لے رہے ہیں ہاں مدد لے رہے ہیں تیسری چیز عوض وغیرہ خیالی جیسے جو ہے کمن یوتی ہی لالب شنا الجمی جیسے آپ کسی کو کوئی مال دیتے ہیں ہاں اس کو ثقافت کہتے ہیں اور اس سے یہ جمیل طلب کرنے کے غرض سے اس لیے اس کو دیتے ہیں کہ ماحول و ملز میں اس کی مادہ سرائے کریں تو یہ کیا ہے یہ تو عوضِ خیالی ہے ہاں جی تو اس و جمیل سنا کرنے سے آسمان پہ نہیں پہنچتا ہے نہ کرنے سے آپ زمین میں نہیں چلا جاتا ہے لیکن انسان کے مزاج سے ایسے کہ لوگ میری اچھی تعریف کریں چوتھی عوض و غرض جو عقلی ہے جیسے کمن یو ہوتی ہے جیسے, جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں لے طلب ثواب قیامت میں بہت بڑی ثواب حاصل کرنے کے لیے اس لیے دیتے اول اذالت حبت دنیا یہ آپ دیکھتے ہیں اپنے اندر دنیا کی محبت جو پوری چیز بری چیز ہے اس کو اپنے آپ سے زائل کرنے کے لیے ثقافت پیشہ اختیار کرتے کسی کو کچھ دیتے ہیں اور رقل جنسیت انقل بھی یا جو ہیں کسی غریب اور بیچارے کے بارے میں آپ کے دل میں جو تراہم و شفقت کا جذبہ پیدا ہوا تھا تو اس شفقت کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اپنی اس شفقت کو جو ہے اظہار کرنے کے لیے آپ نے اس کو کوئی چیز دیتے ہیں یعنی آپ کو انداز ہے غریب لگا بیچارہ لگا تو اپنی اس غریب غربت بیچارہ نے اس چیز کو اس کو آپ آرام پہنچانے کے لیے اپنے روح کو خوش دیتے ہیں جیسے کسی کو کوئی مال دیتے ہیں تاکہ یا تو وہ بہت بڑے ثواب اور اجر کے لے تاکہ مختلف ہوتے ہیں تاکہ یا تو بہت بڑے شواب راضی لینے کے لیے یا حب دنیا جو کہ ایک مضموم چیز ہے کہ حب و دنیا رسک خطیا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جو ہے بنیاد ہے جڑ ہے اس کو اپنے دل سے زائل کرنے کے لیے یا دل میں کسی غریب و بیچارہ کو دیکھ کر جو ترہم و شفقت کا جذبہ پیدا ہوا تھا اس رکاجِ قلب کی تسکین کے لیے کیونکہ جب تک وہ اس غریب و بیچارہ ہاں ہاں جی بیچارے کی کوئی بیچارہ کو کچھ مدد نہ کیا جائے اسے چین حاصل نہیں تو حقیقت میں اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اسے کچھ دے دیا ہے تو اللہ فرماتے آپ آخر فرماتے حاضر کلو ایواز یہ سب کے سب ایوز ہے لیکن مختلف شکل میں پاس یہ چاروں صورتیں حقیقت میں ایوز ہیں اور حقیقت میں اس کا یہ مال دینا معاملہ و معوضہ ہے نہ کہ جوت و حو و اے تا وہ ایوز نہیں یہ سب کے عوض میں ہم نے ان چار ایوز میں سے لے لیا لیکن امن ام حق ہو لیکن اللہ تعالیٰ فاول الما کا نہ کامل لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ کامل ہے اس کی ذات میں کی صفات میں حیستہ ہیل ایوت یا شین پس مال اللّہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے دے لیستی دبھی تاکہ اس سے اسوز اس مال کے بدلے میں اس انعام کے بدلے میں اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں ایسے وعدہ کریں کوئی کمال ہاں ایسے تو ایسا تو ہی نہیں ہے اللہ کامل ہے کامل ذات ہے پس فاول الجواز الملک پس اللہ تعالیٰ ہی جو شخی ملق ہے جو راحیم الحق ہے برحق اللہ تعالیٰ ہی جو ہے حقیقت میں رحمت کرنے والا مہربان ہے لیکن حق عالیٰ چونکہ ذات و شفات دونوں میں کامل ہے لہذا محال ہے کہ وہ کوئی چیز کسی کو اس لیے دیں کہ اسے کوئی کمال حاصل کریں پس اللہ ہی جواز ملک اور راحیم الحق ہے یعنی بس اللہ ہی حقیقت میں جواز ملک بالحق بدون کسی غلط و کے رحم و رحمت کرنے والا ہے تو یہ جو ہے بس الرحمٰن الرحیم ہاں جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے جامع ترین معفہ میان رکھتا ہے اس میں تھوڑا سا رہ گیا جس سے موضوع کمپلیٹ کرنے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کریں گے